پیش خدمت ہے جہاد فی سبیل اللہ پر اعتراضات کا ان میں جائزہ جوابات از شیخ ابو محمد خالد حقانی شہید رحمہ اللہ اردو ترجمہ کیا ہے مولانا عفان صدیق اللہ نے سوال نمبر 49 شیخ صاحب کفار کی جانب سے جنگ کے لیے آنے والا شخص ایک صحابی کے ہاتھوں باوجود کلمہ پڑھنے کے قتل ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خفا ہوئے کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے خوف کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے جس پاکستانی حکومت اور سیکورٹی اداروں سے آپ جنگ کر رہے ہیں یہ بھی تو کلمہ گو ہے ہم تو ان کے ظاہر کو دیکھیں گے دوسری بات یہ ہے کہ فکاہ کی ایک عبارت مشہور ہے کہ اگر کسی میں 99 علامات کفر کی ہو اور ایک اسلام کی ہو تو وہ شخص مسلمان شمار ہوگا تو پاکستانی حکومت اور سکیورٹی اداروں کے لوگ تو دیکھیں کلمہ پڑھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اتنی زیادہ علامات ان میں اسلام کی پائی جاتی ہے پھر بھی آپ ان پر ارتداد کا حکم لگاتے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ حدیث اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو بادمہ قول اللہ الہ الا اللہ قتل کیا یعنی اس نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تھا اس کے باوجود انہوں نے اسے قتل کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا اقتل تہ باد لا قل الا اللّہ اور یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ دہرایا اور ہر بار اسامہ یہی جواب دیتے رہے کہ یا رسول اللہ اس شخص نے تو خوف کی وجہ سے کلمہ پڑھا تھا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل شقت کلبہ کہ اے اسامہ کیا تم نے اس شخص کا سینہ چیر کر دل میں جھانک کر دیکھا تھا کہ وہ خوف کی وجہ سے کلمہ پڑ رہا ہے یا دل سے صدق دل سے کلمہ پڑ رہا ہے تو اسامہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں دل میں کہنے لگا کہ کاش یہ عمل مجھ سے حالت کفر میں صادر ہوا ہوتا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے پوچھنا ان پر بہت بہاری ہوا یہ تو اس میں ایک قاعدہ کو لیا آپ یہ سمجھیں کہ کفر کی دو قسمیں ہیں ایک کفر اصلی اور دوسرا کفر ارتدادی تو کافر اصلی تو بغیر کلمہ لا الہ الا اللہ کے مسلمان نہیں ہو سکتا اور کافر مرتج جو ہے اس کی تفصیل ہے تفصیل کچھ یوں ہے کہ اعتداد کی دو قسمیں ہیں عن کل الدین اور ارتداد بعض الدین عن کل الدین یہ ہے کہ یہودیت نصرانیت یا کوئی شخص ہندو مت قبول کر لے تو یہ اعتداد کل الدین ہے تو جس طرح یہ مرتد ہوا ہے تو اسی طرح یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے اسلام میں داخل ہوگا یعنی یہ پورے پورے دین سے نکلا ہے اس نے پورے دین کا انکار کیا ہے تو یہ داخل بھی اسی طرح ہو جائے گا کہ یہ بس لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے تو یہ اسلام میں داخل ہو جائے گا اگرچہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس شخص کے قبول اسلام کے لیے بھی شرائط کا اضافہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھتے وقت یہ مرتد اس بات کا اقرار کرے گا کہ میں مکمل طور پر یہودیت یا نصرانیت یا ہندوازم سے مکمل براد اختیار کرتا ہوں تو اس وقت یہ اسلام میں داخل ہوگا اور ارتداء الباظ الدین کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی ضروریات میں سے کس چیز کا انکار کر دے اس کے واضح مثال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں مانی نے زکاط کی ہے جو کہ کلمہ نماز روزہ حج اور حتی کہ جہاد بھی کرتے تھے اس کے باوجود محض زکوۃ کے انکار کی وجہ سے انہیں مرتد قرار دیا گیا اور قتل کیا گیا علامہ طالاب رحمہ اللہ موین الاحکام میں اعتداد بعض الدین کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ارجدر مسلم الدب اللہ وہ اما بے اعتقاد اوبول سرحََََََََ اوبعلصريحن يقتضيحي یعنی اعتداد کے ليے صرف کفری عقائد کا اقرار ضروری نہیں بلکہ کبھی انسان قول سريح اور فعل سريع کی وجہ سے بھی مرتد ہو جاتا ہے جیسے غذبت تبوک کے موقع پر چند لوگوں نے حضرات قرآن مجاہدین صحابہ کرام کا استضا کیا وہ قرآن مجاہدین صاحب ابدان تھے یعنی موٹے تھے ان کے وزن زیادہ تھے تو انہوں نے یہ استثاء کیا کہ ان بتون کے ساتھ جہاد کریں گے یعنی ان بڑے بڑے پیٹوں کے ساتھ جہاد کریں گے یہ ان بتون کے ساتھ کیسر و کسرا فتح کریں گے تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا المحزین سے تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کن نہ نخود کہ ہم تو صرف گپ شپ لگا رہے تھے مذاق کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل اب اللہ ہی و آیات ہی کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ اور رسول کے ساتھ تم مذاق اڑاتے ہو لا تعطی قد کا فر تم ایمان اپنے عضور پیش نہ کرو تم نے کفر کیا ہے ایمان کے بعد بہرحال یہ کفر کی دو قسموں ہی کفر اصلی اور کفر اعتدادی اور پھر اعتداد کی دو قسمیں عن کل الدین اور ارتداد انباز الدین بہرحال اپنے اصل جواب کی طرف آتے ہیں کہ بعض اعمال کی وجہ سے مسلمان دار اسلام سے خارج ہو کر مرتد ہو جاتا ہے اور ان اعمال کو فقائے کرام اور متکلین نے امارات کفر اور محدثین نے مکفرات کے نام سے تحریر فرمایا ہے یعنی متقلمین اسے کہتے ہیں امارات کفر اور محدثین حضرات کہتے ہیں مکفرات لیکن یہ محض لفظی اختلاف ہے اور کافر ہونے میں کسی کو کلام نہیں حافظ ابن حضرت الحمہ اللہ فتو باری میں ایمان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں الیمان التصدیق تصدیق ما جاء بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من حیث و جاء و من اللہ تعالیٰ اجمالا فیما علم اجمالا و تفصیل فیم علم تفصیل ما الضروريات انکار أو من غير غیر ایقلاً به امارات و تغذیب تو اس عبارت میں امارات و والانکار کی قید ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے ہر رکن کی تصدیق کے باوجود اگر تکذیب اور انکار کی ایک علامت بھی پائے جائے تو یہ شخص کافر ہے یہاں پر یہ ایک سوال اکثر جید علماء کرام کی جانب سے بھی دہرایا جاتا ہے کہ جس شخص میں ننانوے علامات کفر کی ہوں اور ایک علامت اسلام کی تو اس شخص پر کفر اور ابتدا کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا تو یہاں پر سوال کرنے والے ایک غلط فہمی کا شکار ہیں اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ فتوہ میں علامات نہیں بلکہ احتمالات مراد ہیں کہ اگر کسی قول میں 99 احتمالات کفر کے ہوں اور ایک احتمال اسلام کا تو یہ قول کفری نہیں کہلائے گا جب کہ علامات میں اگر ایک علامت کفری ہو اور 99 اسلامی تو اس کفری علامت کی وجہ سے یہ شخص کافر اور مرتد ہوگا جیسے کہ اگر کوئی شخص قرآن کی چھ ہزار چھ سو پینسٹھ آیات کا اقرار کرے لیکن ایک آیت کا انکار کر دے تو یہ شخص بالاتفاق کافر ہوگا اس ایک آیت کے انکار کی وجہ سے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے اقفار الحدین میں جو ان کی کتاب ہے اس غلط فہمی کا بڑے خوب انداز میں ازالہ فرمایا ہے سعودیہ کی ایک عالم ہے انہوں نے تو اس غلط فہمی میں بالکل حد ہی پار کر دی کہ اگر ننانوے علما کفر کا فتویٰ حادر کریں اور ایک عالم اسلام کا فتویٰ لگائے تو وہ کہتے ہیں کہ اس ایک شخص کے فتوے پر عمل کیا جائے گا لیکن پھر علماء نے اس سعودی عالم پر اس غلط جرا فرمائی اور کہا کہ اس شخص نے شرعِ قاعدے میں رد و بدل کیا ہے لہذا یہ ذال بھی ہے اور مضل بھی ہے بہرحال جہاں تک حل شققت قلبہ کی بات ہے تو وہاں کافر اصلی تھا جسے جس اسامہ بن زید نے قتل کیا تھا اور ہماری جنگ کافر عصی سے نہیں بلکہ اس کافر سے ہے جو اعتداد الباظ الدین کا مرتکب ہوا ہے کہ جس طرح معنی زکاط ہوئے تھے کہ حضرت بکر صدیق ضی اللہ عنہ نے ان کے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ان کے قتل کیا اور شریک قاعدہ بھی یہی ہے کہ منخراجہ باب من اسلامی لاعید خلال یعنی جو شخص اسلام کے کسی بھی دروازے سے یعنی کسی بھی رکن کے انکار کی وجہ سے کافر و مرتد ہوگا تو وہ طائب ہو کر اسی رکن کے اقرار پر اسلام میں داخل ہوگا اگر نماز کے انکار سے مرتد ہوا ہے تو نماز ہی کی اقرار سے یہ شخص اسلام میں دوبارہ داخل ہو سکتا ہے نہ کہ کلمہ اور حج اور روزے کے اقرار پر ورنین زکوۃ کی نمازیں اور دیگر اعمال حدر نہ قرار دیے جاتے ضائع نہیں سمجھے جاتے تو لہٰذا جو شخص جس عمل کی وجہ سے کافر اور مرتد ہوگا تو وہ اسی عمل کے چھوڑنے پر اسلام میں داخل ہوگا نہ کہ کلمہ پڑھ کر اور دیگر ارکان اسلام کے ذریعے پھر ایک بات یہاں پر یہ کہ حلہ شکت کلبہ کا مطلب یہ ہے کہ اے اسامہ لوگوں کے دلوں میں جھانک کر کفر و اسلام دیکھنے کی ضرورت نہیں بلکہ ان کے ظاہری اعمال کے مطابق فیصلہ کیا کرو تو اب ہم یہاں پر ان سوال دہرانے والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مستدل تمہارا نہیں بلکہ یہ تو ہمارا مستدل ہے کہ ہم ظاہر میں کفری علامات دیکھ کر ان فوجیوں کو اور ان کے پیروکاروں کو قتل کرتے ہیں تو ان کے ظاہر سے یہی پتا چلتا ہے کہ یہ قفر کے لیے لڑ رہے ہیں کفری نظام کے محافظ ہیں تو ہم اس لیے ان سے لڑ رہے ہیں باقی ان کے دل کا جو حال ہے وہ اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان معاملہ ہے